اور اگر ان پر فوجیں مدیاں کے اطراف سے آئیں پھر ان سے کفر چاہتے تو ضرور ان کا مانگا دے بیٹھتے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی